وائ علیحاب حبیب اللہ والسلام السلام علی قیا نبی اللہ وائل علی کبا سحابیا نور الله نویت سنتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا توبو اللہ اسکر اللہ وغیرہ جب سنوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے اور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 اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ و بارک و صلی اللہ صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ شیخ طریقت امیر علی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامد اپنے بچپن یا لڑک پن بہت چھوٹی عمر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم یعنی امیر علیہ سنت اور ان کے اہل خانہ خاندان باب المدینہ کے اندر گو گلی یہ اولڈ ٹاؤن کھاردر میں واقع ہے وہاں رہائش پذیر تھے محلے میں بادامی مسجد تھی جو کہ کافی آباد تھی تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو پیش امام جو تھے وہ بہت پیارے عالم تھے اور روزانہ نماز عشاء کے بعد نماز کے ایک دو مسائل یہ بیان فرمایا کرتے تھے جس سے کافی سیکھنے کو ملتا تھا تمیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جان مرحوم کے ساتھ غالباً نماز ظہر اسی بادامی مسجد میں ادا کر کے باہر نکلا پیشیمام صاحب فارغ ہو کر مسجد کے باہر تشریف لا چکے تھے کسی نمازی نے یا کسی شخص نے کوئی مسئلہ پوچھا تو اس پر کسی کو پیش امام نے حکم دیا کہ باہر شریعت لے آؤ چنانچہ ایک کتاب لا کر ان کو ہاتھ میں دی گئی اس پر موٹے حروف سے بہار شریعت لکھا تھا اور جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے زارے وہ بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا تو امام صاحب نے اب ورک پلٹنا شروع کر دیے تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پڑھنا تو نہیں آتا تھا مگر جگہ جگہ جگہ جگہ مس مسئلہ مسئلہ مس لکھا نظر آیا تو چونکہ مسائل سن کر بہت سکون ملتا تھا تو اس لیے میرے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کاش یہ کتاب مجھے حاصل ہو جاتی لیکن نہ میں نے مذہبی کتابوں کی کوئی دکان دیکھی تھی نہ ہی یہ شعور تھا کہ کتاب خرید ہی جا سکتی ہے اور اگر یہ خریدتا تو کہاں سے خریدتا جو میں تو بہت غریب تھا بہرحال باہر شریعت مجھے یاد رہ گئی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ لفظ جو باہر شریعت تھا وہ مجھے یاد رہ گیا اور آخر وہ دن آیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے میں باہر شریعت خریدنے میں کامیاب ہو گیا ان دنوں باہر شریعت کا جو ہدیہ تھا وہ 32 روپے تھا اور بغیر جلد کے 28 روپیہ تھا چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکمل باہر شریعت اٹھائیس روپے میں خریدنے کی سعادت حاصل کی تو اس وقت باہر شریعت کے سترہ حصے تھے اب اس کو مزید بڑھا کر بیس حصے کر دیے گئے تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ باہر شریعت سے میں نے وہ فیوز و برکات حاصل کیے جو بیان سے باہر ہیں پھر خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے اس کتاب کی برکات سے معلومات کا وہ انمول خزانہ آتا آیا کہ میں آج تک اس کتاب کے گن گاتا ہوں اور یہ وہ کتاب ہے جس کا وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت اپنے بیان میں مدنی مذاکروں میں اس کے حوالے عطا فرماتے ہیں تو یہ کتاب کس نے لکھی یا الشان تصنیف کے مصنف خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ الطریقہ مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے اور حضرت سیدن بن اوینا رحمت اللہ تعالی لے کا فرمان ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے تو آج ان شاء اللہ ہم اپنے اس بیان میں خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی لے کا ذکر مبارک سنیں گے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ وہ عظیم الشان کتاب جس کے مصنف مفتی امجد علی اعظمی صاحب ہیں اور اس عظیم کتاب کو الحمد للہ مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے اور اس کتاب کے اوپر ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے عالم بنانے والی کتاب اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے اس کی جلدیں ہونی چاہیے تو چھ زخیم جلدوں پر جدید انداز میں اللہ کی رحمت سے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کرنے کی سازت حاصل کی مجلس آئی ٹی نے اس باہر شریعت پر ایک اپلیکیشن بھی جاری کر دی یعنی آپ اپنے موبائل پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی ورڈ لکھ کر آپ سرچ کریں گے تو اس ورڈ کے تحت جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کو ایک طرف جمع ہو کر بھی مل جائیں گے تو بہرحال صدر شریعت بدر بدرطریقت محسن اہل سنت خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بار شریعت حضرت علامہ الحاج مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی لے یہ تیرہ سو سنے ہجری اٹھارہ سو بیاسی سن عیسوی ہند یو پی کے قصبے مدینت العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین رحمت اللہ تعالی لے اور دادا حضور کا نام تھا خدا بخش رحمت اللہ تعالی لے. یہ دونوں حضرات جو تھے وہ فن طب کے ماہر تھے تو ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولانا خدا بخش رحمت اللہ تعالی سے گھر پر حاصل کی پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش صاحب رحمت اللہ تعالی سے کچھ تعلیم حاصل کی پھر جوپور پہنچے اپنے چچا زاد بھائی استاد مولانا محمد صدیق رحمت اللہ تعالی سے کچھ اسباق پڑے پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے علم دین کے چھلکتے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی اور دورہ حدیث شریف کی تکمیل پیلی بھیت میں استاد المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ تعالی نے سے حاصل کی اور حضرت محدودی سے سوتی سورت رحمت اللہ تعالی لے اپنے اس ہونہار شاگرد یعنی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی لے کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں فرماتے کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے ان کے صدقے ہمیں نیکی ملے تقوا ملے پرہیزگاری ملے نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہم محفوظ رہیں تو یہاں پر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چرن کے ناظرین دیکھیں گے ہمارے اسلاف و بزرگوں کو علم دین حاصل کرنے کا کیسا جذبہ تھا کہ شہر با شہر قصبے قصبے گاؤں گاؤں جا کر یہ علم دین حاصل کرتے پھر ان کے جو گھر گھر, گھر کے افراد تھے والدین تھے جو ان کے گھر والے تھے ان کے ان کا کتنا تعاون ہوتا تھا تو آج بھی دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی پر رحمت نازل فرمائے کہ ماشاءاللہ اللہ سینکڑوں کی تعداد میں دعوت اسلامی کے تحت درس نظامی سالانہ مکمل کرنے والوں کا ایک تاطا ہے اور جیسا کہ امیر علی سنت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے تو آج عاشقان رسول اپنی اولاد کو جامع المدینہ میں داخل کراتے ہیں اور اس سال بھی اللہ کی رحمت سے سینکڑوں طلبانے داخلے لیے ہیں لیکن چاہے وہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے وہ سن رہے یا وہ جن کے گھر والے سن رہے ہیں میں ان سب سے ارض کرتا ہوں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے قدم بڑھائے ہیں جو آگے بڑھ کر علم دین حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے ان کا حوصلہ بڑھائیے تاکہ یہ علم حاصل کر کے پیارے آقا علی سلاط والسلام کی اس امت کی اصلاح کا کوئی بڑا کام کریں مسلمانوں کی بے عملیاں دور ہو جائیں مسلمان تقوا اور پریزگاری کی دولت حاصل کر لیں علم دین کی روشنی گھر گھر کریا کریا گاؤں گاؤں پھیل جائے کیونکہ بدعملی عملی بے عملی کا سیلاب ہے جس میں آج بدقسمتی سے مسلمان بہے جا رہے ہیں تو آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو دین کا پرچم لے کر آگے بڑھیں گے جو دین کا کوئی بڑا کام کریں گے جہاں جگہ ب جگہ مساجد کا قیام ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے ذریعے دین کی ترویج و اشاعت ہوگی یہ علماء ہوں گے یہ علماء ہوں گے تو آج کے جو طالب علم ہے یہ انشاءاللہ شاء کل کے علماء ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے ان کا حوصلہ بڑھایا جائے تو پھر اور پھر جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ماں باپ نے گھر والوں نے جو عظیم قربانیاں دیے ظاہر کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد ان کی آنکھوں سے دور رہے انہوں نے بھی ہمت حوصلہ کر کے آپ کو آگے بڑھایا تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی علم دین حاصل کرنے میں لگ جائیں بے جا فضولیات لغویات یا وہ افعال کہ جن سے علم کی روح دور ہو جاتی ہے نورانی دور ہو جاتی ہے جس سے تکوا اور پہزگاری سے انسان دور ہو جاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے تو اللہ اکا علی سلاۃ السلام کے صدقے ہمارے ان بزرگوں کے صدقے تو فیل ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہم تقوا اور پرہیزگاری کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی میں کامیاب ہو جائیں تو صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ آپ کا حافظہ بہت مضبوط تھا حافظ کی قوت شوق و محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلبہ سے بہتر سمجھے جاتے تھے ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی بھی دیکھی یا سنی ہے اللہ تین مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ کافیہ کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا تو پوری کتاب صدر الشریہ بدر طریقہ مفتی امجد علی آدمی علیہ رحمان ایک دن میں یاد کر لی اللہ ان کے صدقے ہم پر بھی کوئی نظر رحمت ہو جائے اور ہمیں بھی علم دین ایسا ہم پڑھیں کہ ہمیں یاد ہو جائے اور ایسا شوق ہو کہ ہمیں مدینہ مدینہ ہو جائے اور پھر ظاہر جو علم حاصل کرتا ہے تو اس کو سکھانے کا بھی شوق ہوتا ہے تو صوبہ بہار ہند پٹنہ میں مدرسہ اہل سنت یہ ممتاز درسگاہ تھی جہاں مقتدر ہستیاں اپنے علم و فضل کے جوہر دکھا چکی تھیں خص صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے استاد محترم حضرت محدث صورتی رحمت اللہ تعالی برسوں وہاں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہ چکے تھے متولی مدرسہ قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر حضرت محدث صورتی علیہ رحمان نے مدرس اہل سنت کے صدر مددس کے لیے صدرشریہ کا انتخاب فرمایا آپ رحمت اللہ تعالی نے استاد محترم کی دعاؤں کے سائے میں پٹنہ پہنچے اور پہلے ہی سبق میں علوم کے ایسے دریا بہائے کہ علماء و طلبہ اش اش کر اٹھے تو یہاں پر وہ حضرات وہ اسلامی بھائی جو مدارس میں پڑھاتے جو استاد کی مسند پر بیٹھتے ہیں ان کو ان کے لیے بھی درس ہے کیونکہ اسلاف و بزرگوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو دیکھیں کہ ان کو جب کوئی کام ملتا تھا تو یہ کام بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کیا کرتے تھے صرف اپنی تنخواہوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں صرف اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے نہیں جیسے امیر نے سنت فرماتے کہ ہماری مسجد کے جو امام صاحب تھے یہ بہت پیارے عالم تھے اس لیے کہ روزانہ عشا کی نماز کے بعد وہ ایک مسئلہ سکھاتے دیں لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کیا کرتے تھے تو آج جو اس منصب پر فائز ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ذات سے اپنی ذات سے اپنی نمازیوں کو فائدہ پہنچائیں آج جو استاد کی مسلط پر بیٹھتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں سے اپنے طلبہ کے اندر اور ذوق و شوق پیدا ہو جیسا کہ حضرت کے بیان ہوا کہ جب پہلا ہی درس دیا آپ نے تو علوم کے ایسے ذریعہ بہائے کہ اش اش کر اٹھے طلبا نے سنا علماء نے سنا تو آپ کا وہ بیان دیکھ کر متاثر ہوئے علمی وجہد ہمارے صدر الشریعہ کی سبحان اللہ انتظامی صلاحیت سے متاثر ہو کر مدرسے کے تعلیمی امور یہ آپ کے سپرد کر دیے گئے سبحان اللہ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدرسے کا انتظام جو متولی مدرسہ تھے ان کے انتقال کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ آیا ان کے نامناسب اقدامات کی وجہ سے سدر شریعہ سخت قبید خاطر و دل برداشتہ ہو گئے اور سالانہ تعطیلات میں اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنا استفاہ بجوا دیا اور مطالعہ کتب میں مصروف ہو گئے پٹنہ میں مغرب زدہ لوگوں کے برے برتاؤ سے متاثر ہو کر ملازمت کی چپکلش سے بیزار ہو چکے تھے چنانچہ خیال آیا کہ کیوں نہ علم طب کی تحصیل کے خاندانی پیشے کو ہی مشغلہ بنا لیا جائے چنانچے واپس وطن واپس ہوئے اور مطب شروع کر دیا خاندانی پیشہ اور خدا داد قابلیت کی بنا پر اب متب جو ہے وہ آپ کا جو کلینک تھا وہ کامیابی کے ساتھ چل پڑا تو ذریعہ معاش سے مطمئن ہو کر جمع الولہ میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے لکھنؤ گئے وہاں اپنے استاد محترم کی خدمت میں پیلی بھی حاضر ہوئے حضرت محدث صورتی رحمت اللہ تعالی نے کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہونہار شاگرد یہ تدریس چھوڑ کر متب میں مشغول ہو گیا ہے تو انہیں بے حد افسوس ہوا چونکہ صدر الشریہ کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا بھی تھا چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث صورتی علیہ رحمان نے ایک خط اس مضمون کا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں تحریر فرما دیا تھا کہ جس طرح ممکن ہو یعنی اعلی حضرت مفتی امجد علی عظمی صاحب کو علم دین کی طرف کی خدمت کی طرف متوجہ کرے تو جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حضرت مولانا امجد علی عظمی صاحب حاضری حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت بڑا بڑی شفقت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ یہیں قیام کیجئے جب تک میں نہ کہوں واپس نہ جائیے اور دل بستگی کے لیے کچھ تحریری کام ان کے سپرد کر دیے تقریباً دو ماہ بریلی شریف ان کا قیام رہا اور میرے آقا اعلی حضرت کی صحبت میں علمی استفادہ و دینی مذاکرے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ رمضان مبارک قریب آ گیا صدر شریعہ نے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو میرے آقا اعلی حضرت ارشاد فرمائے جائیے لیکن جب کبھی میں بلاؤں تو فورن چلے آئیے صدر شریعہ خود فرماتے کہ میں جب آلہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دریافت کیا کہ مولانا کیا کرتے ہیں؟ میں نے اس کی متب کرتا ہوں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مطب بھی اچھا کام ہے یعنی پھر فرمایا علم دو ہیں علم دین اور علم طب مگر متب کرنے میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح کارورا کا یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کے درشاد کے بعد مجھے کارورہ یعنی پیشاب دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی اور یہ اعلی حضرت کا کش تھا کیونکہ میں امراض کی تشخیص جو تھی جو میں امراض دیکھنے کے لیے میں عموماً کارورا یعنی پیشاب ہی سے مدد لیتا تھا اور صبح صبح مریضوں کا پیشاب دیکھنا پڑتا تھا تو یہ تصرف تھا کہ کارورا بینی یعنی مریضوں کا پیشاب دیکھنے سے مجھے نفرت ہو گئی گھر جانے کے بعد بریلی شریف سے خط پہنچا کے فورن چلے آئیے چنانچہ دوبارہ بریلی شریف حاضر ہوئے اس مرتبہ انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے کا کچھ تعلیمی کام سپرد کیا گویا میرے آقا اعلی حضرت بریلی شریف میں آپ کے مستقل قیام کا انتظام فرمایا الحمد مولانا امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی نے اٹھارہ سال سرکار اعلی حضرت کی صحبت میں گزارے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس دل جمعی کے ساتھ علم دین کی ترویج و اشاع میں مصروف ہوئے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ بریلی شریف میں دو مستقل کام تھے ایک مدرسے میں تدریس دوسرا پریس کا کام یعنی کاپیوں اور پروفوں کی تسیح کتابوں کی روانگی خطوط کے جواب آمد و خرچ کے حساب یہ سارے کام مفتی حمزد علی آدمی صاحب تنہا کیا کرتے تھے ان کاموں کے علاوہ اعلی حضرت کے بعض مسودات کو نئے سرے سے صاف لکھنا فتووں کی نقل ان کی خدمت میں رہ کر فتوے لکھنا یہ مستقل طور پر کام انجام دیتے تھے پھر شہر و بیرون شہر کے اکثر تبلیغی سلسلوں میں بھی شرکت فرماتے تو یہاں پر ہمارے وہ اس ٹائم بھائی غور فرمائے کہ جو دین کا کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے معاملات بھی گھریلو معاملات بھی کاروباری معاملات بھی صدر و شریعہ بدرو طریقہ مفتی امجد علی عالمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑ رحمتیں ہوں ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو ان کا جدول سنیے شیڈول سنیے یعنی آج جو حضرات یہ شکوہ کرتے ہیں کہ عبادت کا تلاوت کا دینی مطالعے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو اپنے روز مرہ کے معاملات پہ دیکھیں کہ ہم بدقسمتی سے سوشل میڈیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اگر اتنا وقت قرآن کی تلاوت میں دیں تو شاید روزانہ ایک منزل کی تلاوت ہو جائے روزانہ دینی کتب کی ایک کثیر صفحات کا مطالعہ ہم کر سکیں لیکن بدقسمتی ہماری کہ نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب کیا آج دینی مشاغل کو اپنانے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور دنیاوی فضولیات اور لغویات کے لیے ہمارے گھنٹوں بسر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ اقلی علیہ کے صدقے ہمارے اوقات میں برکت دے اور ہم دین کے کچھ بڑے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو صدر شریعہ بدر طریقہ کا جدول کیا تھا شیڈول کیا تھا روزانہ بعد نماز فجر ضروری وظائف تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پریس کا کام انجام دیتے پھر فوراً مدرسے آ کر تدریس فرماتے یعنی پڑھاتے دوپہر کے کھانے کے بعد مستقل کچھ دیر تک پھر پریس کا کار انجام دیتے نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسے میں تعلیم دیتے نماز عصر مغرب تک اعلی حضرت کی خدمت میں نشث فرماتے بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے بارہ بجے تک اعلی حضرت کی خدمت میں رہ کر فتوا نویسی فرماتے اس کے بعد گھر واپس ہوتے کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً دو بجے شب آرام فرماتے اعلیٰ حضرت کے اخیر زمانے حیات تک کم و بیش دس برس تک روز مرہ کا یہی معمول رہا حضرت صدر بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی کی اس محنت شاقہ اور ازم و استقلال کے اس دور کے اکابر علماء حیران تھے اعلی حضرت کے بھائی حضرت نن میاں مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے اور ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہوا تو یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اپنے معاملات کو ایسے شیڈول کیا تھا تو اے کاش کے ہم بھی کچھ شیڈول کریں ہمارے وہ ندنی چینل کے ناظرین جو ٹھیک ہے آپ نے دنیاوی تعلیم بہت حاصل کر لی اب آپ کو افسوس ہوتا ہوگا کہ کاش ہم دین کا علم حاصل کر لیتے ہم نے پی ایچ ڈیاں تو کر لیں ہم ڈاکٹر تو بن گئے ہم انجینئر تو بن گئے ہم بڑے بڑے تاجر بن گئے ہم نے بہت سے علوم فنون دنیا کے تو سیکھ لیے ہم دین کا علم حاصل نہ کر سکے تو اللہ سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو کہ دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہمیں دیا ہے جی ہاں آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اللہ کی رحمت مساجد میں ہمارے مدنی اسلامی بھائی امامت فرماتے ان سے دوستی کر لیں ان سے کچھ علم دین حاصل کریں ٹھیک ہے چلے آپ کسی اور ملک میں جب بظاہر ایسے کوئی اسباب نہیں کسی ایسے شہر میں ہے ایسے قصبوں میں ہیں یا آپ کا ٹائم ایسا ہے کہ جس سے وہ امام صاحب یا متعلقہ اسلام ایسا شیڈول نہیں ملتا آپ داود اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں مدرسۃ المدینہ آن لائن اس کو کلک کریں کورسز کی پوری لائن ہے کیا کرنا چاہتے آپ در سے نظامی کرنا چاہتے انشاءاللہ شاء آپ کو درس نظامی کرایا جائے گا آپ درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن پڑھایا جائے گا آپ کو شریعت کے کورس کرائے جائیں گے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کو نکاح کا کورس کرایا جائے گا آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ کو تجارت کا کورس کرایا جائے گا آپ حج پہ جانے چاہتے ہیں آپ کو حج کا کورس کرایا جائے گا آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں آپ کو عمرے کا کورس کرایا جائے گا پوری طویل فہرست ہے جو دعوت اسلامی کے تحت اس شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے کرایا جاتا ہے تو آپ آگے بڑھیں آگے بڑھیں علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں آپ مطالعہ کریں سلیکٹ کریں کتابیں دیکھیں علم دین کے کیسے خزانے اللہ کی رحمت سے ان کتابوں میں شامل ہیں مزید اگر آپ کو اور رہنمائی چاہیے دارالفطل سنت سے رابطہ کریں میں سوالات بھیجیں مفتی صاحب سے جوابات لیجیے تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اگر اب بھی چاہتے ہیں اور چاہنا چاہیے دین کی خدمت کا کوئی بڑا کام اے کاش کے رب تعالیٰ ہمارے ذریعے سے لے لے ہم مسجدیں بنانے والے بن جائیں ہم مدرسے بنانے والے بن جائیں ہم جامعت بنانے والے بن جائیں اپنے اس دین کی خدمت کرنے کا کوئی بڑا کام اے کاش کے رب تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمارے نصیب میں بھی لگے گئے ہمارے صدر شریعہ بدرو طریقہ سبحان اللہ کتنا بڑا احسان کیا آپ نے اس امت پر سنیے کہ صحیح اور اغلاط سے منزہ احادیث نبویہ اور اقوال آئمہ کے مطابق ایک ترجمے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی نے ترجمہ قرآن پاک کے لیے اعلی حضرت کی بارگاہ عظمت میں درخواست پیش کی تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت ضروری ہے مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی یعنی قرآن کا ترجمہ اردو میں ہونا چاہیے اعلی نے پسند فرمایا چھپنے کی کیا صورت ہوگی اس کی تباد کا اہتمام کون کرے گا غالب جب قرآن چھاپا جائے گا تو با وضو کاپیوں کا لکھنا با وضو کاپیوں اور حروفوں کی تسیح کرنا اور تسیح بھی ایسی کہ اعراب نقطۂ علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے پھر یہ سب چیزیں ہونے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ کہ پریس مین ہما وقت با وضو رہے بغیر وضو نہ پتھر کو چھوئے نہ کاٹے پتھر کاٹنے بھی بھی احتیاط جو پریس کے سارے معاملات ہیں اس میں احتیاط کرے اعلی نے یہ بیان فرمایا تو سدو شریعہ نے ارض کی کہ انشاءاللہ جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے بال فرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایسا نہ ہو سکا جب ایک چیز موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح سے شائع کرنے کی کوشش کر لے گا تو آپ کے اس عرض پر ترجمہ قرآن کا کام شروع ہوا اور الحمد للہ آپ کی مساعی جمیلیہ سے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور آج مسلمانوں کی کثیر تعداد مجدد اعظم امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے صحیح ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان سے مستفید ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی یعنی صدر الشریا کی ممنون احسان ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آج اللہ کی رحمت ہے آشقان رسول کے گھروں میں ترجمہ قرآن کنزل ایمان موجود ہے یہ امیر علیہ سنت کی خاصم خاص ترغیبات بات کہ ہر بیان میں گویا اپنے مرشد کریم آلہ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز المان کے آپ نے ڈنکے بجائے تو آج ماشاءاللہ اللہ رسول کے گھروں میں کنز ایمان شریف موجود ہیں تو میرے آقا اعلی حضرت صدر الشریع بدر الطریکہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی سے کتنی محبت کرتے تھے کیا میر سنت اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت نے سوائے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی کے کسی کو بھی حتیٰ کے شہزادگان کو بھی اپنی بیت لینے کے لیے وکیل نہیں بنایا تھا صدر شریعہ وکیل رضا تھے تو الملفوظ حصہ اول سفا 183 میں ہے کہ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ آپ موجودین تفقو جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استفتا سنایا کرتے تھے جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں طبیعت خاص ہے تر سے واقفیت ہو چلی ہے میرے آکا اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہی حضرت مولانا امجد علی عظمی رحمت اللہ تعالی لے کو صدر الشریعہ کے خطاب سے نوازا تھا تو یہ اللہ کی رحمت ان پر ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ایک دن صبح نو بجے مکان سے باہر تشریف لائے تخت پر قالین بچھانے کا حکم فرمایا سب حاضری حیران کے حضوری اہتمام کس لیے فرما رہے ہیں تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں آج بریلی میں دار القضاء بریلی کے قیام کی بنیاد رکھتا ہوں اور صدر الشریعہ کو اپنی طرف بلا کر ان کا داہنا ہاتھ اپنے دس مبارک میں لے کر قاضی کے منصب پر بٹھا کر فرمایا کہ میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرح مقرر کرتا ہوں یعنی مسلمانوں کے درمیان اگر ایسے کوئی مسائل پیدا ہوں جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرعی ہی کر سکتا ہے وہ قاضی شرعی کا اختیار آپ کے ذمے ہیں سبحان اللہ تو اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی لے سبحان اللہ نے اپنے جنازے کے بارے میں جو وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز جنازہ کی جتنی دعائیں منقول ہیں اگر حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں ورنہ مولوی امجد علی صاحب پڑھائیں حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان چونکہ آپ کے ولید تھے اس لیے ان کو مقدم فرمایا وہ بھی مشروط طور پر اور ان کے بعد میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ انتخاب اپنی نماز جنازہ کے لیے جس پر پڑھی وہ بھی بلا شرط وہ ذات صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی تھی تو اس سے اعلیٰ حضرت محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صدر شریعہ سے کتنی محبت فرماتے تھے اور پھر کیوں نہ ہو؟ شروع بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیان میں حضرت عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے کہ پیر اپنے ہر مریض سے محبت کرتا ہے پیر اپنے ہر مریض سے محبت کرتا ہے مرید کی ترقی اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر سے کتنی محبت کرتا ہے تو صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ یہ اپنے مرشد سے کتنی محبت کرتے تھے کیسے با وفات سنیے ایک مرتبہ کسی صاحب نے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی کے سامنے صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ فرمایا تو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی نے کے چشمہ کرم سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا وہ صاحب اثر بھی تھے اور کثیر تعداد طلبا کے استاد بھی وہ چاہتے تو بآسانی با کوئی ذاتی دارالعلوم ایسا کھول لیتے جس پر وہ یقا و تنہا قابض رہتے مگر ان کے خلوص نے ایسا کرنے نہیں دیا چنانچہ دارالعلوم معینیا عثمانیہ اجمیر شریف میں کہ میں وہاں کے صدر المدرسین ہو کر جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ پہنچے اور وہاں کے لوگ آپ کے انداز تدریس سے متاثر ہوئے اور آپ کے رو اس کا ذکر آیا کہ آپ کی تعلیم بہت کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے یہ مرکزی دار الم سر بلند ہوتا جا رہا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مجھ پر اعلیٰ حضرت کا فضل و غرب ہے یہ میرے پیر کی دعائیں یہ میرے پیر کی نظر ہے کہ جس کے صدقے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو جو واقعی اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے تو وہ باوفا رہتا ہے وہ وفادار وہ وفادار ہی رہتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے مجھے اس در سے ملا ہے میں جو کچھ بھی آج ہوں وہ اس در سے ہوں اور یہ بھی ایک اصولی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالی عزت دیتا ہے تو کہتے ہیں اس سے حسد کی جاتی ہے تو ایک بڑا مشہور واقعہ اس زمن میں یاد آیا کہ محمود و ایاز محمود بادشاہ تھے ایاز یہ چہیتے غلام تھے تو جو دیگر افراد تھے وہ حسد کیا کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ یہ محمود بادشاہ ان سے ایاز سے بڑی محبت کرتے تو محمود کو کچھ نہ کچھ وہ ایاز کے بارے میں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے ایک دن کسی نے کہا کہ حضرت آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ جو آپ کا چہیتا غلام ہے نا ایاز یہ آپ کا خزانہ چورا چورا کر اپنے گھر میں جمع کر رہا ہے اور ایک وقت آئے گا جب اس کی پیٹی بھر جائے گی نا تو یہ سارا خزانہ لے کر روانہ ہو جائے گا تو بادشاہ کا اچھا ایسی بات ہے چلو اسی وقت ان حاصدین کو لے کر بادشاہ محمود ایاز کے گھر کی طرف چلے دروازہ کٹائے گیا کچھ دیر بعد دروازہ کھلا بادشاہ اندر چلے گئے دیگر لوگ بھی ساتھ تھے تو کسی نے اشارہ کیا کہ حضور دیکھیے وہ جو صندوق ہے نا اس صندوق میں یہ خزانہ چھپاتا ہے اب بادشاہ آگے بڑھے اور ایاز سے فرمائے کہ ایاز صندوق کھولو ایاز نے کہا کہ حضور رہنے دیجئے صندوق کھولو آخر حکم پا کر صندوق کو کھولا گیا جیسے صندوق کا کو کھولا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی بھٹی رہ گئی کہ اس میں خزانہ کیا تھا پھٹی دو چادریں تھیں ٹوٹے ہوئے چپل تھے میلی کچیلی ٹوپی تھی تیون لگا ہوا لباس تھا تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ کیا ہے تو ایاز نے کہا کہ حضور جب آپ کے پاس آیا تھا نا تو یہی پھٹا لباس پہنا ہوا تھا یہی پھٹی پرانی چادریں اوڑی ہوئی تھیں یہی ٹوٹے ہوئے چپل پہنے تھے یہی میری کچیلی ٹوپی تھی تو آج آپ کی صحبت سے شاہی لباس مل گیا شاہی تاج مل گیا عزت مل گئی شہرت مل گئی تو یہ سارے معاملات اپنا کر جب میں گھر میں آتا ہوں تو شاہی لباس اتار دیتا ہوں اور یہ فٹا پرانا لباس پہن کر میری کچیلی ٹوپی اوڑھ کر ٹوٹے ہوئے چپل پہن کر اپنے آپ ہوں کیا آیاز اپنی اوقات کو مت بھولنا اپنی اوقات کو مت بھول کام پر ہے یہ تیرے بادشاہی ہی کے مرہون منت ہے تو میں اندر آ کر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جس مدنی ماحول نے جس ولی کامل کی صحبت نے جس کی نظر فیض اثر نے پہنچے تو یہ دیکھے تو صحیح کہ کس نے منت ملا تو جس کے مرہون منت ملا تو دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں سدا کے لیے با رکھنا اس مدنی ماحول کی فیض کتنے حاصل کیا کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مسجد میں قرآن پڑھنا سیکھا اور اسی مدنی ماحول نے آج اسی مسجد کا ان کو امام بنا دیا لیکن آج اگر اسی مدنی تحری کے کام کی بات آتی ہے درس کی بات آتی ہے بیان کی بات آتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کی بات آتی ہے تو آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو سوچیں غور کریں کہ اگر جس نے مجھے قرآن پڑھایا جو مجھے دعوت اسلامی کے اجتماع میں لے کر آیا جس نے مجھے دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق دلایا وہ اسلام بھائی بھی تو مصروف تھا اس کا بھی تو گھر بار تھا اگر وہ بھی یہی سوچتا تو کیا میں اجتماع کی پابندی کر سکتا تھا میں قرآن پڑھ سکتا تھا تو یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے تو آج اللہ کی رحمت ہے امیر علیہ سنت کی تعلیمات کو حاصل کر کے جنہوں نے اپنی ذات میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اڑا جنہوں نے سنتوں کی خدمت کو اڑنا بچھونا کیا جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جنہوں نے اپنے وقت کو دیا جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا آج اللہ کی رحمت ہے کہ ان سے دین کی خدمت ہو رہی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے یہ اسلاف یہ بزرگان دین کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ اپنے پیر و مرشد جن کی صحبتوں سے پایا تو پھر ان کے ساتھ وفا کا حق بھی کیسا ادا کیا خلیفہ صدر الشریعہ حضرت مولانا سید ظہیر احمد زیدی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے سات سال کے عرصے میں ان گنت بار مولانا یعنی صدر الشریعہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا لیکن میں نے آپ رحمت اللہ تعالی کی مجلسوں کو ان عیوب سے پاک پایا جو عام طور سے بلا امتیاز عوام و خواص ہمارے معاشرے کا جز بن گئے مثلا دیبت, چغلی دوسروں کی بدخوائی ایب جوئی وغیرہ آپ رحمت اللہ تعالی کی زندگی نہایت مقدس تھی پاکیزہ تھی مجھے آپ کی زندگی میں دروغ بیانی یعنی جھوٹ بولنے کا کبھی شائبہ بھی نہیں گزرا جہاں تک میری معلومات ہے صدر شریعہ کے معاملات قرآن و سنت کے مطابق تھے گفتگو بھی نہایت مہذب ہوتی کوئی نا شائستہ غیر مہذب الفاظ استعمال نہ فرماتے اسی طرح معاملات میں نہایت صاف تھے آپ کا ہر معاملہ شریعت مطالعہ کے احکام کے ماتحت تھا دادوں علی گڑھ میں دوران کا میں عینی شاہد ہوں کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بد معاملگی نہ کی نہ کسی کا حق طلب کیا تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں صدر الشریہ کی سیرت پر یہ بڑا ہی خوبصورت رسالہ جس میں سے میں ذرا مختصراً ہی کچھ بیان کر سکا ورنہ یہ سیرت میں ہمارے لیے کتنا درس ہے جو طالب علم ہیں ان کے لیے بھی ہے جو تدریس کراتے ہیں ان کے لیے بھی جو دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ان کے لیے بھی جو چاہے کاروبار کرتے یا سدرو شریح کا اپنا بزنس تھا یہ بزنس بھی کرتے تھے تدریس بھی کرتے تھے اور جہاں تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا تو دیکھا جاتا کہ ان کا مال اسباب یہ کس طرح سے دین کے کاموں میں صرف کیا کرتے تھے جہاں قربانیوں کا معاملہ آتا اپنے اہل ویال کے معاملات کے ساتھ ساتھ یہ کے دین، احیائے سنت کے لیے کتنے نمایاں کام کیے تو اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو پھر ان کا سبحان اللہ گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا اس کے معاملات بھی اس میں لکھے ہیں پھر ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کا جہاں تک معمول ہے اس میں صدر شریعہ کے معاملات اس میں لکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مظاہر فائض الانوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے آمین بجا ہند نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی آزان کا سلسلہ ہوگا آزان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے